سب سے پہلی بات تو یہ آپ کے ذہن میں ہے فقہ حنفیہ کی کیونکہ اس پر ہم نے ایک تحقیق بھی کی اور ایک پوسٹر بھی نکالا تھا ایک کتاب جا بھی کسی حنفی کتاب میں مسلم کسی امام اور فقیہ نے نہیں لکھا جب اقامت ہو تو پہلے سے لوگ کھڑے ہو جائیں کسی کا بھی قول جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سے کھڑے ہونے میں صفیں درست ہو جائیں وہ کہیں سے ہمیں کوئی فقیر فقہ کا کوئی جزیہ دکھا لیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے علماء دیوان علماء وحابی خود مفتی محمد شفیع کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے کہ یہ آداب سلاد سے ہے کہ جب حیا علی صلاح تین قول حیا علی سلاح یا حیا علی الفلاح یا قد کا متی میں کھڑا اس سے پہلے کھڑے ہونے کو صاحب عالمگیری نے مکرو لکھا ایک بار پھر آپ ظاہری اسباب دیکھیں کہ ہم جب جماعت کے لیے کھڑے ہوں وہ کون سا جملہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا اس میں کوئی ترغیب ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں کوئی اس میں ترغیب نہیں اشود اللہ اشود اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اس میں بھی کوئی ترریب ہے جب وہ کر رہا ہے کرد سلام آؤ نماز کی طرف اب اس میں ترغیب در, ہے کہ اب ہمیں نماز کی طرف آنا چاہیے بہت طویل مسئلہ آپ نے تو مختصر پوچھا احدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرما جب تک مجھ کو دیکھنا تو کھڑے مت ہو ایک بات حضور علیہ السلام تو سلام جب نماز کے لیے آتے تو آپ نے عمرے میں یا حج میں دیکھا ہوگا کہ قبلے کی طرف اگر کھڑے ہو تو حضور کا حجرہ بانی جائے گی یعنی اس طرف اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی جب وافر مقدار میں لوگ آ جاتے کہ جس سے جماعت کھڑی ہو جائے تو حضرت بلال حضور کی خدمت میں جاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ گئے اب کرم فرمائیے نماز پڑھ یہ کہہ کے آتے حضور ادھر سے نکلتے حضرت بلال اقامہ شروع کر جب جب حضرت بلال اقامہ شروع کرتے تو حضور علیہ السلام پچھلی سب سے آتے تو جس سب سے گزرتے وہ سب کھڑی ہو جاتے جس صف سے گزرتے وہ سب کھڑی ہو جاتے جب مسلح پہ آ جانے سب کھڑے ہو جانے اگر آج بھی ایسا نظم ہو کہ امام پیشے حجرے میں رہتا اور مخصوص ہے نماز کا وقت موذن جو ہے وہ اپنے وقت پر اس نے اقامت کری. اب اقامت کہنے پر امام جس سب سے نکل کر آئے وہ سب کھڑی ہوتی چلی جائے یہاں تک کہ محراب میں اگر دروازہ امام موزن اقامت کہ رہا ہے تو اقامت کے الفاظ کچھ بھی ہوں امام جب محراب میں آ جائے سب کھڑے ہو جائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم اور امام دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اب کس پہ اٹھے یہ دو دوسرے مسائل ہیں جب امام اور قوم بیٹھے ہوئے ہیں اب کس پہ اٹھے تو سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ حیات صلاح یا ہیا للاح یا قد کامتی صلاح اس پر اٹھا جائے اب آئیے جس وقت ہم نے پوسٹر چھاپا اور کتاب لکھی اب کچھ حضرات اس میں لگے ہماری تحقیق کے خلاف کہ کوئی جزیہ لائیں کوئی حدیث لائیں پہلے سے اٹھنے کے لیے ایک حدیث لائے ٹٹول کا پھر شریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے سفیں درست فرماتے پھر اس کے بعد تکبیر کہتے یہ لائے اب لوگ یہ نہیں سمجھ پائے کہ تقبیر کیا ہے اور اقامت کیا ہے ہم تو کہتے ایسا جزیہ لاؤ کہ جس میں کسی صحابی نے پہلے سفیں درست کروائیں پھر اس کے بعد اقامت کہی ایسا نہیں اب کیا ہوا تقبیر اور اقامت میں دھوکہ دیتے ہیں. کہ اومن ہمارے لوگ اقامت کو تقبیر کر دے گا کہ مت ہو جائے ارے بھائی موظم صاحب تقبیر کہیے حالانکہ اس کا نام اقامت ہے صحیح معنی تو ترمیوی شریف میں جو حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سفیں درست فرما کر تقبیر کہتے تو تقبیر سے مراد ہے تقبیر تحریمہ تو آج بھی یہ چاہیے کہ اگر بڑی مسجد ہے سفید درست نہیں تو امام ایک آدھ منٹ اس وقت تک توقف کرے جب تک کہ سفید درست ہو جائیں دیکھے ذرا ادھر ادھر درست ہو گئیں اب وہ تقبیر تحریمہ کرے اس کے علاوہ جب امام تقبیر تحریمہ کہہ یہ بھی سہولت آپ ذہن میں تو کہیں اگر اگلی صف میں جگہ خالی یہ تو مکھرو ہے تو اب نمازی کے سامنے سے گزر کر اس خلے کو پورا کر دینا تو اس میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناگار نہیں ہوگا یہ بھی ضرورت ہے لوگ پریشان ہے کہ بھائی نمازی سامنے سے کیسے گزر اس میں سنیے کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیثوں سے تلخیز کر کے جیسے ہم نے کہا کہ امام کی قرآب مقتدی کی یہ جو سامنے آڑ ہوتی اس کو کہتے ہیں سترا امام کا سترا مقتدی کا سترا نماز اگر باجماعت ہو رہی ہو اور کسی کا وضو ٹوٹ جائے مروت میں لوگ کھڑے رہتے ہیں وہ سب کے سامنے سے کیسے جائیں نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے بار. وقت وزو ٹوٹ جائے فوراً نماز توڑ دیں کہ علماء نے اسے کفر لکھا بغیر تہارت کے وہ نماز پڑھے نماز توڑ دے. پھر اسے نمازیوں کے سامنے سے کتنے ہی نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو گزرنے والا جو ہے گناہ نہیں ہوگا کیوں کہ امام کا سترا یعنی امام کی آڑ جو ہے مقتدی کی آڑ تو اب اگر صف میں گنجائش ہے کسی شخص کا وزو ٹوٹ گیا میں سے نکل کر چلا گیا تو پچھلا آدمی اس صف کو پورا کرے فرض کیجئے کہ کوئی بھی صف پوری نہیں کرے کہ نیا آدمی آئے اور اتنی گنجائش ہے کہ اس صف کے اندر سے ہوتا ہوا آئے اور اس صف کو پورا کر لے یہ بھی جائے